الرحم الرحمۃ الحمہ ص اللہ علیہ وحمد الحمد السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبركاتہ صبح نبادشاہ واٹسپ گروپ البات باقی تمام سامین خارن گرامی برادرات سب كچھ سمجھنے اور سلامت كرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے نمبر 344 پبلک باون ہے چوالیس تین چوالی شروع سے لے کر ابھی تک دعوت شریف کا درست اور باون جو ہے دعائے صبح کا درس نمبر باون ہے اور اس میں, نو یعنی میں, میں جو ہے دعائے صبح میں سے پیراگراف نمبر نو یعنی نواں اللہ کل چودہ اللہ ہیں میں سے نواں اللہ میں جو ہے آج دعا نمبر جو ہے چار ہے و نورنفی بسری یہ پیراگراف ہے اس میں سولہ مرتبہ لفظ نو آیا ہے کہ الحم چلّ نورنفی قلوی و نورنفی قبری و نور عنفی صمعی و نورنفی بصوری و نورنفی شاعری و نورنفی بشری ہاں جی اور اسی طرح آخر تک جا رہے ہیں تو و نورنفی سمعی تک ہم نے پڑھ لیا تھا آج جو ہے وہ نورنفی بصوری و نور في شاعری اور اگر موقع گنجس ہوا تو نورنفی بشری تک یہ تین نور جو ہیں ذکر کریں گے تو اس کا تعلق بھی وہی عبارت کے شروع سے ہے یعنی ان علی نورن فر فی بصری علامچ علی نوراً فی بصری علامچ علی نوراً فی شاری علامچ علی نوراً فی بشری اس جملہ کے ساتھ یوں من جاتا ہے ہاں جی ہاں عربی ادب کے قطب ماتوف کے فارمولے کے تحت علام چلی کو بار بار ذکر نہیں کرتے وہ اس کا ایک دفعہ ذکر کرتے ہیں باقی جو مختلف چیزیں جو اللہ سے منگا گیا وہ ایک دوسرے پر اطف کرتے جاتے ہیں تو آج تو ہے نور نمبر چار و نوراً فی بسری اس جملے کی ہم توضیح کریں گے اس سے پہلے شروع میں ہے اللّہ علی نور فی بسری اصل جملہ پورا یوں من جائے گا کہ اے اللہ الحمچ اللہ مجعل اللہ اچ الِّ قرار دے میرے لیے نورن فی بسری نور کا ترجمہ بھی آپ کو ہو چکا ہوا ہے ہاں جی نور کے معنی جو ہے روشنی نور کے معنی روشنی یہاں پر جو ہے لیا ہے تو ایک روشنی اللہ ایک نور ایک روشنی قرار دے میرے لیے ایک روشنی قرار دے کسی میں فی بصوری فی یعنی کے معنی میں بصوری اس میں بھی بصر الگ لفظ ہے یا جو ہے وہ الگ لفظ ہے یا ضمیر ہے میرا میری کے معنی دیتا ہے اور یہ بصر جو ہے اب اس کے معنیٰ کیا لکھا ہے تو بصوری اس میں بصر جو اور جمب بیاح ہے تو بصر ہوا ہے اور یا کو نبی اسلام ضمیر مجرور متصل سغ مت کلم کہتے ہیں تو بصر ان کے معنی نگاہ ہاں جی نگاہ کا معنی بھی کیا ہے علم کا معنی بھی کیا ہے اس کے جم ابسار اور بصر یب سرو بصر و سروا بصر ہاں جی یہ عروی صرفی دو باب الگ الگ ہے فعلف علو اور فعولف الو دو باب سے تو یہ باصر یفسراشے و بحی بصراََ و بصارتن یہ سارے مسدر ہیں بصرفسر شے و بصر بحی ہاں جی اور بصرن و بصارت دو مسدر اسے سے اس کا معنی کیا دیکھنا تہ تک پہنچنا جاننا یہ معنی کیا ہے بصرت چونکہ بصر آن سے مربوط ہے تو دیکھنے کا معنی بھی کیا ہے بصر یہ عام طور پر اسی معنی میں لیتے ہیں اور اس سے تھوڑا گہرا معنی تہتا پہنچنا کسی چیز کی اور جاننے کا معنی بھی لیا ہے اور بصیرۃن اسی سے ہے ہاں جی بصیرت قرآن کو بھی قرآن میں بصیرہ کا لفظ آیا ہے تو بصیرہ کے معنی زکاوت فہم نور قلب علم دور اندیشی یہ ساری معنی کیا ہیں جس کی جمع بصعر ہیں القام جدید نامی لغات میں اور دوسرا جو ہے المنجد نامی مشہور لغت میں باصرۂ یابسرو بصر من دیکھنے دیکھنا معنیٰ کیا ہے اور بصیر بسراؤ اس کے معنی آنکھوں والا دیکھنے والا جی بصیر اس کی جمع ابسر كا ہے آنکھوں والا دیکھنے والا یہ معنی كیا ہے اور بسرن کا ایک جمع ابسار آیا ہے اس کے معنی بصارت نظر سرسری نظر یہ معنی جو ہے المنجد نام میں کیا ہے یہاں پر تو یہاں ادھر دعا کے میں ترجمہ کیا ہو جائے گا اور اس دعا کو تو اب چونکہ ہاں جی بسر کے معنی دیکھنے کا معنی ہے تو دیکھنے کا آلہ کیا ہے آنکھ ہے وسیلہ آنکھ ہے وہ جو ہے دقت نظر سے دیکھیں سر سری دیکھیں ہاں جی اور دیکھیں تمام چیزوں میں جو ہے آنکھ ہی کرامت آنکھیں سے یہ کام لیتے ہیں اس لیے جی اس کا ترجمہ یہ کیا ہے یہ پروا میری آنکھ میں بھی ایک نور یعنی ایک روشنی قرار دے یعنی اوپر جو ہے جو لغوی تجمہ کہیں بھی اس میں آنکھ کا معنی نہیں کیا لیکن دیکھنے کا معنی کیا ہے ہاں جی دیکھنا اور بصیر کے معنی آنکھوں والا تجمہ کیا ہے آنکھوں والا تو اسی سے جو ہے بصر کا آنکھوں والا معنی آنکھ کے معنی بھی کیا ہے اس لحاظ سے دہنے والا تو دہنے کا آلہ جو ہے وہ آنکھ ہے آنکھوں والا تو ویسے آلڑی آل بشر کے معنیٰ آنکھوں والا کا تجمہ بھی آ گیا فائل بیمانی فائل تو تجمہ یہ ہے یعنی پرور دغارہ اللہ چلی شروع میں لائیں گے اللہ اللی نوراً فی بشری پورا جمل ویم بن جائے گا ماقبل سے جوڑیں گے کیا کے واؤ کدھر ساتھیا تو مطلب یہ اللہ علی کے لفظ ادھر بھی داخل ہے یا اللہ, اللہ پروردارہ ایج القرار دے لی میرے لے نوراً ایک نور فی بصری میری آنکھ میں بھی پروردگارہ میرے آنکھ میں بھی ایک نور یعنی ایک روشنی قرار دے یہاں بھی بسر دیکھنا مظر ہے ہاں جی اس میں بصری میں بسر دیکھنا منظر ہے اس سے جو ہے اس وائل یعنی آنکھ ارادہ کیا, کیا کیونکہ آنکھ ہی دیکھنے کا آلہ ہے یعنی اے اللہ میرے آنکھ میں بھی ایک نور قرار دے تاکہ میں تیری آیات کو دیکھ سکوں اور ان سے ہدایت دے سکوں اللہ سے آنکھ میں نور کے دعا کیوں کریں اے اللہ میرا آنکھ میں بھی ایک نور قرار دے تاکہ جو ہے آنکھ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے اللہ نے جس مقصد کے آنکھ کو خلق کیا اسی مقصد میں اس کو استعمال کرے ہاں جی تو اس کے لیکن اللہ کی ہدایت اللہ تر سے نور ہدایت کی ضرورت ہے آنکھ کو بھی نور ہدایت ایسی نور آنکھ دے دے کہ وہ جو ہے اللّہ آیات اللہ کو دیکھے تو کوئی تجمہ یہ کہنے چاہتے ہیں اللہ سید یہ باکر جی اللہ میرے آنکھ میں بھی ایک نور قرار دے کیوں تاکہ کی میں تیری آیات کو دیکھ سکوں اور ان سے ہدایت لے سکوں اور اس روشنی اور نور کی برکت سے میں تیری قرآن آیات کو دیکھ سک دیکھ کر تلاوت ہاں جی وہ تدبر کر سکوں اور ہدایت پا سکوں آنکھ میں نور کی دعائش لے ہیں اس لیے آنکھ و بصارت کے لیے بھی ایک نور اللہ سے طلب کیا تاکہ اس نور و روشنی ہاں جی کے مدد سے راہ ہدایت پا سکوں ہاں جی آیات انفسی و آیات آفاقی کو دیکھ سکوں انسان کے اندر جو اللہ نے اللہ کی معرفت کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی دیکھ سکوں اور انسان سے باہر اس دنیا کے اندر جو اللہ کی معرفت کے جو پوری کائنات جو اللہ کی معرفت کے جو ہے آئینہ ہیں ان کو بھی میں اس آنکھ کے ذریعے سے آنکھ میں جو نور تو نبا ہے اس کے ذریعے سے دیکھ سکوں تو آیا تنفسی وایا تفاکی کو دیکھ سکوں اور ان سے ہدار لیتے ہوئے اللہ کی عظمت قدرت اور علم و حکمت خالقیت رازخیت ربوبیت کا ادراک کر سکوں ہاں جی ادراک کر سکوں اس طرح اللہ کی بامعارفت عبادت و بندگی کر سکوں ہاں جی تاکہ جو ہے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے آنکھ میں جو ہے نور کی دعا کریں اللہ میرا آنکھ میں بھی ایک نور کرا دے میرے بسر دیکھنے کی جو قوت ہے اس کے اندر ایک نور کرا دے. تاکہ یہ جو ہے تیرے آیات کو تیرے آیات آفاقی تیرے آیات انفسی میں مطالعہ کریں ان کو دیکھیں دیکھ کر جو ہے چشم باطن اور چشمِ ظاہر دونوں سے دیکھ کر ہے جو ہے آیات لاہ مغور فر کر کے اس میں اللہ کی عظمت اللہ کے علم اللہ کی حکمت ان سب کو دیکھ کر رویت خالقیت حگمل ان سب کو دیکھ کر پھر اللہ کی کما حق کو معرفت حاصل ہو اور اللہ کی سچی بندگی نصیب ہو اس لیے آنکھ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سب سے ایک نور کی ضرورت ہے اس کے علاوہ بھی انسانی آنکھ جو ہے اگر اس میں نور ہدایت اللہ نہ بخشے تو آنکھ کو غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں جن مناظر کو دیکھنے سے منع کیا ہے ان کو بھی دیکھیں گے تو گناہ کمائے گا لیکن آنکھ کے اندر نورانت آج اللہ اس میں نور ہدایت قرار دے دے تو آنکھ صرف صحیح راستے میں استعمال ہوگا نیک کاموں میں استعمال ہوگا جس کے لیے اللہ نے خلق فرمائی اس اس دعا کی ضرورت ہے اس کے بعد دعا نمبر پانچ ہے وہ یعنی نورن فی شاعری یعنی الحمد علی نورن فی شاعری دعا کو ادھر جوڑیں گے شروع والے پیراگراف سے تو اے اللہ قرار دے دے میرے لیے ایک نور فی شاعری فی یعنی میں شاعری اب شعر کیا معنی شاعری شاعر و بال کے معنی میں یعنی بال کے معنی میں آپ کے سر پہ جو بال ہے اسی بال کے معنی میں شاعری یعنی میرے بال اے اللہ ایک نور قرار دے میرے بال میں اس کے معنی پھر ہو جائے گا یعنی اے اللہ پرور دغار ایک نور یعنی روشنی میرے بال میں بھی قرار دے المہ چل نوراََ فی شاری اے اللہ میرے بال میں بھی ایک نور قرار دے پرور ایک نور یعنی ایک روشنی میرے بال میں بھی قرار دے اس کے یہ معنی ہے. اللہم اے اللّہ اللہ ایچ القرار دلی میرے لیے نوران ایک نور ایک روشنی فی شاری میرے بال میں بے ایک نور قرار دیں بال یعنی شاری بال میں روشنی قرار دینے کی درخواست اس لیے ہے کیونکہ بال مسرِ حسن و جمال ہے انسان کا ہے بال بالوں کے ضر سے حسن جمال ہے. انسان کے لیے باعث حسن جمال ہے ہاں جی اس کی انسان کے حسن جمال میں اضافہ ہو جاتی ہے حسن خواتین کے بال جو ہے اس کا زیادہ ہی کردار ہے حسن جمال میں اور بال کے ذریعے انسان کے حسن جمال میں اضافہ ہوتی اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آئے اللہ پرورگار میرے بال میں بھی ایک روشنی قرار دے کہ میں اس کو غلط نیت سے بنا و نہ کروں بلکہ صرف جائز اور مشروع مقاصد کی خاطر اسے زینت باشوں جیسا اپنے زوجہ کے لے نیش میرے بال ہنج سبب نہ بن جائے کہ اس پر جو ہے صنف نازک رفتہ ہو جائیں اور میں بھی جو ہے شیطان کے دام یعنی جال میں پھنس جاؤں مرت یہ دعا کریں تو اس نیت سے خواتین یہ دعا کریں تو اسی نیت سے کہ اللہ جو ہے میری نیت اسے سے اچھا ہو میرے بالوں میں بھی نیت نور نازل کرے بالوں میں بھی ایک روشنی نازل کرے اللہ ایک قرار دے تاکہ اس بالوں کو جو کے باعث زینت ہے یہ ایک زینت کا مثر ہے اس زینت کے مظہر کو اللہ نے جن چیزوں کے لیے مشروع کرا دیے اس کے لیے زینت بخشوں ہاں ان کے لیے زینت کروں لیکن جو ہے ہر جائز ناجائز ہر چیز کے لیے اس کو زینت بخشوں لہذا اللہ تعالیٰ سے تمام مذاکر حتیٰ سر کے بال تک کے لیے اللہ سے نور کی درخواست کر رہے ہیں اس کے بعد وہ نورانفی بشری ہاں جی اے اوپر سے مربوط ہے اللہ محمد چل نوراً فی بشر اللہ قرار دے ایک نور ایک روشنی میرے بشر میں بھی بشر جو ہے میں بھی بشر میں یا میرے کے معنی میں میرے میرے, میرے کے معنی میں اور بشرت ان کے معنی خال ظاہری سطح یہ معنی کہ بشری یعنی میرا خال تو بشری بشرِ نشی ان سے انسانی جلد انسانی سے متعلق چیزیں بولبی شرون کے معنی خوشی ہے اسی سے بشیر بھی اسی سے خوش کرنے والی تو تجمہ یوں جائے گا اللہ مدعین بشری یعنی پرور دگار ہاں جی پرور دگارا اور ایک روشنی جو ہے یعنی ایک نور میرے کھال میں بھی قرار دے میرے جل میں بھی قرار دے اللہ ایک نور ایک روشنی میرے جل میں بھی قرار دے تو تو کے چونکہ انسان کا کھال میں موجب آزمائش و فجنا ہے کہ سیاہ پوس اور سفید پوس ہونا کیونکہ انسان کا ظاہری شکل کی خوبصورتی میں جیل و خال کا جو ہے سفید ہونا کافی مؤثر و مجب ہے تو ظاہر بین لوگ تو زیادہ تر اسی ظاہری شکل پر ہی پھرتا ہو جاتا ہے لہذا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے خال میں بھی ایک نور ہدایت کرا دے تاکہ میرا یہ خال میری گمراہی اور لازش کا سبب, سبب نہ بن جائے تو اس طرح جو ہے ہر ایک اعضاء کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو میں بھی دعا کر دیں پروازگارہ ہمارے آنکھوں میں بھی تو نور روشنی قرار دے نور ہدایت ہمارے بالوں میں بھی ہمارے خالوں میں بھی ہمارے کانوں میں بھی اس طرح آگے آ تمام اعضاء میں نور نور ہدایت روشن کریں تاکہ ہم ان تمام اعضاء جو تو نے ہمیں عطا کیا وہ تیری رضامندی کے لیے ہی ان کو استعمال کروں تیرے غضب اور قہر کے راستے میں ان کو استعمال نہ کروں آمین رن